مدری چنہ کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج رمضان و مبارک چودہ سو ہجری کی باروی شب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے تراویہ قبول فرمائے اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے قبول فرمائے ہماری اللہ تعالی مغفرت فرمائے ہم آج کے سلسلے میں آپ کو زکوات کا نصاب بیان کرتے ہیں اور زکوٰ کے نصاب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو فون نمبر بھی دیتے ہیں جہاں آپ شرع رہنمائی حاصل کر سکیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 11 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار 11 جولائی 2014. کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس روپے گیارہ جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر روپے صلی صل اللہ تعالی اب آپ فون نمبر دیکھیے اور اگر زکاة اور کے معاملے میں یا دیگر شرعی معاملے میں اگر آپ کو رہنمائی درکار ہے تو ابھی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ذرا کال فون نمبر دکھائیے دور الفتحل سنت کا یہ فون نمبر ہے دور الفتحل سنت کا آٹھ سے نو بجے تک زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فروائیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے صاحبہ کرام کل امردوان نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کلمہ طیبہ یہ حق کو ہلکا جاننا کیا ہے ارشاد فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے حضرت سعید خزفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے آٹھ حصے ہیں ایٹ نمبر ایک اسلام نمبر دو نماز نمبر تین زکات نمبر چار رمضان کا روزہ نمبر پانچ حج بیت اللہ نمبر چھ نیکی کا حکم دینا نمبر سات برائی سے منع کرنا یعنی برائی سے روکنا اور نمبر آٹھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو یہ آٹھ حصے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آٹھوں حصوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے کہ دین اسلام پر اللہ میں استقامت بھی دے ہم نماز بھی پڑھیں فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ بھی ادا کریں فرض ہونے پر رمضان و مبارک کے روزے بھی رکھیں فرض ہونے پر بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں نیکی کی دعوت بھی دیں یعنی نیکی کا حکم بھی کریں برائی سے بھی روکنے کا اللہ میں جذبہ نصیب فرمائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ آٹھ اسلام کے حصے ہیں ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم معاشرے کی خرابیاں اور معاشرے میں آنے والی برائیاں اور بھی عملیوں پر تبصرہ تو کرتے ہیں ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اس کو برا تو جانتی ہے لیکن ہم اسے روکنے کی کوشش نہیں کر پاتے یا روکنے کا ہمارا ایسا کوئی خاص مدنی ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا تو آج ان شاء اللہ تبارک اسی موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے پاس ایک جو ویڈیوز ہیں آج اس کی تھوڑی وہ جھلکی آپ نے سلسلے سے پہلے دیکھ بھی لی ہے بڑا مدد دل خراش ایک معاملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے مدری چینل پر بیٹھ کر صرف خرابیوں پر تبصرہ نہیں کرتے کمزوریوں پر تبصرہ نہیں کرتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت حل نکلے اور حل بھی وہ نکلے جو اسلام اور شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور بہت پریکٹیکل ہم حل نکالنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی کالس بھی ہمیں کر سکتے ہیں حسب ضرورت حسب موقع انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کالس بھی آنر کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بنیادی آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائیوں کو ختم کرنے میں اور لوگوں کو گنا اور برائیوں سے بچانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آج تیرہ رمضان مبارک کے تیرہویں شب ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کلکو براقین اور کلکو مسول کلکو مسغول تمہیں سے ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم اپنے طور پر ایز مسلم ایک رسپانسیبل ہیں ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو غیر ذمہ دار نہیں رہنے دیتا غیر ذمہ داری کا یہاں پر تصور نہیں ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور یہ حسب مراتب ہے گھر کی ذمہ داری ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اولاد بھی غیر ذمہ دار نہیں اولاد کے اوپر بھی ذمہ داری دی گئی حقوق تقسیم کیے گئے تو یوں ایک ذمہ داری کا ایک پورا ایک وہ دائرہ بنا ہوا ہے اگر ہم سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے تو امید کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری خرابیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسی میں جو بنیادی چیز ہے وہ برائی سے منع کرنا یعنی امر بالمعروف پر نہیں المنکر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور یہ اپنے وہ جو موقع محل کے مطابق یہ سب کام کیے جاتے ہیں تو آج ان اللہ تعالیٰ اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم برائی سے منع کرنے والے کام کو اختیار کریں اور یہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی سمجھیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسا کہ اس وقت ایک پریکٹس ہے کہ جناب وہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے جناب کون سا مجھے چھیڑتا ہے ارے بھائی اپنی اپنی کرو اپنی اپنی کرو چھوڑو چھوڑو یار ہم نے کو ٹھیکہ بے کا لیا ہوا ہے تم اپنا راستہ لو میں اپنا راستہ لیتا ہوں ارے نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا یہ ایک ایسا قیمتی اور بنیادی عمل ہے جو پورے معاشرے کی مطلب کہ پورے اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے اور ہم اس عمل کے بارے میں اتنے کمزور ہیں ہمارا نظریہ اتنا کمزور ہے اور ہم اتنے سست واقعے ہو رہے ہیں اور اس کو اتنا مطلب کہ ہم نے ایک نارمل وے میں لے لیا حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم یہ کام سنبھال لیتے اور اس کو ترک نہ کرتے تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہمار اپنے معاشرے میں اور دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں یعنی کرپشن کتنا عام ہے آپ دیکھیے شراب جوا بدکاری سود رشوت بدعنوانی ملاوٹ ظلم معافیا منشیات آگے بڑھیں تو غیر شرعی اولاد کی تربیت اور آگے بڑھیں تو قتل و غارت گری ظلم و ستم اتنی برائیاں ہیں اتنی برائیاں یہ تو چند ایک مطلب موٹی موٹی میں نے بھی گنتی رہا ہے نماز قزا کرنا ذقات نہ دینا روزے قزا کر دینا بلا اجازت شرعی حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا تو یہ مطلب کہ اتنی مزید خرابیاں ہمارے معاشرے میں کہ ان سب کا ہمیں حل تو نکالنا ہے نا اور حل کیا ہے ہم اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہم برائی سے روکنے کی ہمت پیدا کریں اور کوشش کریں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سنا جاتا سیدنا جریر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی, و علی و کا ارشاد ہے اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالی ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اس حدیث پاک کہتے میرات المناجی میں لکھا ہے اس کی شرح میں لکھا ہے جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں برائی کرتے ہوں برائی میں مبتلا ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے یہ اس کی شرع ہے عزر شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی سے رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے من فرید ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جبکہ اس کوتا کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا تو یہ برائی سے نہ روکنے کے حوالے سے جو پریشانی ہمیں مل رہی ہے کیونکہ کئی گنا ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں اگر ہم ہمارے معاشرے میں وہ گناہ عام ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ صرف گناہ کرنے والے پر نہیں پورے معاشرے پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے آج جو ہم آپ کو ویڈیوز دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ویڈیوز ماہ رمضان سے متعلق ہیں اور لوگ کس طرح مطلب کہ روزہ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں آج ہمارا یہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے عبرت کے لیے سبق کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ طرح طرح کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ ان مزدوروں کی ان محنت کش لوگوں کی ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو روز جو اتنی سخت دھوپ اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بعض تو ایسی سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے اپنے گھر سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے دوپہر کو دو دو تین تین چار چار بجے تک سوئے رہتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے رات رات بھر آوارا گردی کرتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے کوئی ان کو بزار تکلیف نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے مختلف قسم کی بوری عادتوں کا شکار ہے روزہ نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے بھی ویڈیوز بنائی کہ وہ دیکھے کہ کیسا کیسا تب کا روزہ رکھ رہا ہے آئیے ہم آپ کو پہلے ویڈیوز دکھاتے جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بورڈر مارک کا ایریا ہے یہاں پر کافی مزدور پسی نہ نکل رہے ہیں تکلیف میں اور پھر بھی ان کی حالت ایسی کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو کھا پی کر گھوم رہے تو ہم لوگ رکھتے یار شکر اللہ کا ان کا اپنا حساب ہوگا ان کا دل نہیں مانتا روزہ رکھنے کو اللہ اس کو ہدایت ہے مزدور وغیرہ روزہ نہیں رکھ پاتے مگر دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور یہ اتنا بول اٹھاتے ہوئے روزے کی حالت میں جا رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا نام بھی رہمانو یا رحم بیا رہمان یا رحیم پڑھتا جا رہے ہیں روزہ تو ایک فرض ہے اور اس میں اگر جان جائے تو وہ سب سے بڑی بہتر ہے جان ہے ایمان کی کمزوری ہے کوئی کسی کو کہنے والا کچھ ہے ہی نہیں یہ دیکھو اللہ میں پہلے کیے یہ ایک امتحان ہے یہ مرنے کے بعد پتا گا کیسے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جس کو اگر روزہ رکھنا ہوتا ہے نا چاہے وہ دس ہوٹلیں کھلی ہو صرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کے اپنے پر بات ہوتی ہے نشے میں زیادہ پڑے ہوئے نا یہ گٹکے کا جو ہوتا ہے نا نشہ اس میں لوگ زیادہ پڑے میں ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے نا اور پھر انسان کی اپنے پر بات بھی ہوتی ہے بھلے گٹکا کھاتا ہے کھائے یا نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے جو برس کیا ہوا ہے نا کام چھوڑو اللہ کا کام پورا کرو کام کرو تھوڑا کرو جو تم ہزار روپے کماتا ہے پانچ سو روپیے کماؤ چار سو کماؤ روزہ تو رکھو آدھا دن کام کرو آدھا دن سو جاؤ ہم لوگ بھی تو ہے ہم ہاں ڈریوری کرتا ہے نہیں کراچی جانا ہے یہ مال سارا ہمیں ادھر رکھنا ہے ڈریورنگ کرنا ہے اسی حالات میں اور ہم یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہے بیماری نہیں نہ جائے گا روزہ ہم ہاں نہیں چھوڑے گا وہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو اللہ نے فرض کیا یہ فرض ہے یہ رکھنے چاہیے کام جو ہے نا کام ضروری نہیں ہے روزہ جو ہے نا اللہ کا حکم ہے یہ رکھنا چاہیے کام ضروری نہیں رزق آواز اللہ نہیں کیا رزک دے گا کام اگر کیا نہیں گیا یہ ہم لوگ تیسرے مالے بھی مال چڑھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا پذل سے روزہ دے رکھتے ہیں کہ یہ مال تیسری منزل پر یہ ہیں یہ لوگ اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اپنا خبر ہے ہمارا اپنا لیکن اللہ تعالیٰ تو پھینک دیتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک جائد ایمان والا وہ ہے جو سرکار سے محبت کرے میری جان مال عزت آبرو سب اس کے نام پہ قربان ہے ساری بات ہوتی ہے تربیت کی ان لوگوں کو تربیت نہیں ملی ہے تربیت ملے گی ان لوگوں کو تو یہ بھی رائے راست پر آئیں گے روزہ رکھیں گے کوئی بانا کرتا کہ میں بیمار ہوں کوئی بولتا ہے میں جھگڑا کرتا ہوں وہ کرا رہے ابھی بھی دیکھو سموسوں کا وہ کھلا ہوا ہے لوگ لے رہے ہیں کوئی بولتا ہے مجھے گٹکے کے بغیر نہیں چلتا کوئی بولتا ہے مجھے سگریٹ کے بغیر نہیں چلتا کوئی بولتا ہے کہ مجھے میں کام کرتا ہوں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کئی ایسے مزدور ہے جو پتھر توڑتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود ہمت دے دیتا ہے چلانے والی جات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں طریقے میں چلتے ہیں تو بس وہ رکھے گا کیا کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے امال اگر کوئی ہوٹل نہیں کھلا رکھے تو لازمی بات ہے روزہ جو نہیں رکھنے والا وہ بھی روزہ رکھے گا بولے گا یار سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا چلو یار روزہ رکھ لو اب یہ اسٹیشن جو ہے ہمارے اسٹیٹ سٹی اپ دیکھے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ہم ادھر کھانا کھا کے آتے ہیں ہدایت آدمی کھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی ہمارے کو بھوک لگے گی ہمارے کو پیاس لگے گی روزہ نہیں رکھتے ہیں اسی لیے ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے پھر بھی ہم روزہ نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور شام کو افطاری کر لیتے ہیں پھر اللہ مالک آرام ہو جاتا ہے اور ہماری مزدوری بن جاتی ہے روزہ بھی بن جاتا ہے گاڑی چلاتے ہیں نیند آ جاتی ہے اس کی وجہ سے نہیں رکھتے ڈرائیور کا روزہ ہوتا ہے وہ تو سو جاتے ہیں چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں زیادہ تر تو نہیں رکھتے وہ تو رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے ہیں ہر کسی کا ہر کو اپنی قبر میں ہر کسی کو جانا ہے نہیں نہیں تھکاوٹ کے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یار کون تھا ابھی ہم بوریاں اٹھاتے ہیں کام والے بندے کا ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا گرمی بھی ہے دن بھی بڑے ہیں رات کو دیر سے جا کے سوتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں بعد گاڑی سو جاتے ہیں روزہ رکھ سکتا ہے ڈرائیور ڈرائیور کو کوئی مشکل نہیں اے سی والی گاڑی ہے ساری گٹکا کھا رہے ہیں کھا رہے نہیں رکھ رہے روزہ جان پوچھ کے بھی نہیں رکھتے ہیں بعض بس بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی رکھ رہے گاڑی جان کے چھوڑ رہے یار روزہ نہیں رکھ گے کرنی ہے یہ روزہ تو رکھ سکتے ہیں یہ آرام دہ گاڑی ہے ٹھنڈی گاڑی ہے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں سارا دن خدا ہی کرتے ہیں ایمان مضبوط ہونا چاہیے تو روزہ رکھ لیتے ہیں. جس کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا نہیں رکھتا بس یہ بات ہے روزے کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں بھی رکھتا ہے وہ سوپاری کھا رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے لیکن اس کو نیند آ رہی ہے اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ڈرائیور جو فریش ہوتا ہے کھاتا پیتا رہتا ہے اسی وجہ سے سارے مسافر کا بھی ذہن ڈرائیور میں ہوتا ہے تو ڈرائیور کیسے گاڑی چلا رہا ہے کیا کر رہا ہے کیوں ویسے اس کے مایوس بیٹھا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا ڈرائیور روزہ کم رکھتے ہیں فرض ہے روزہ تو ویسے ہی نہیں رکھتے لوگ ایمان ہے تو روزے کا کو کوئی مسال نہیں ہے ایمان مضبوط ہو مدینے والے سائی پہ سلاد پڑھتے رہو رو, روزہ بھی ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایسے بہت ڈرائیور بھی ہے جو روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتا ہے وہ ہے چوبیس گھنٹہ اس کی ڈیوٹی ہے رات کو جاتا ہے دن میں واپس چوبیس گھنٹہ نیند بالکل نہیں ہے روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا ہے کہ پسنجر گاڑی ہے بھائی نہیں اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے ڈرائیور کو روزہ گھر پہ رکھتے ہیں, گاڑی پہ نہیں رکھ سکتے یہ ہماری مجبوری ہے دوبارہ دوبارہ ڈیوٹی یہی ہے دوبارہ ڈیوٹی کا موقع پہ رکھے گا کیا کہہ سکتے ہیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے فرض ہے ہم, بندی ہم हم हم تو رکھتے ایمان کی کمزوری بھی ہے بھائیوں کو بھی, بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ یہ سال میں ایک دفعہ قسمت سے مہینہ نصیب ہوتا ہے رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم گھنٹے گھنٹے گھنٹے تک ریگولر ڈرائیو کرتے ہیں اس میں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا ہم اس گاڑی پہ ماشاءاللہ دونوں روزہ بھی رکھتے ہیں نماز کا بھی جو اسفتوں توفیق ٹائم پہ پابندی سے پڑھتے ہیں روزہ رکھ کے کام کرو زیادہ مزہ آتا ہے جس کو ڈر ہے یا خوف ہے تھوڑا خیال ہے وہ کرتا ہے جس کو نہیں ہے وہ بانا تلاش کرتے ہیں او oh جی ہمیں نیند آ او oh جی ہمیں یہ ہو گیا ایمان جی. کمزور ہے ان کو اللہ ہدایت دے دے کرتا ہوں ان کے لیے کہ وہ سب روزہ رکھیں کسی کو اپنے کیا بولے کسی کو نہیں رکھنے والے کسی آدمی بھی نہیں رکھتے مان کمزور ہے یہ ہمارے گھر والے سارے رکھتے ہوں, ہم بھی رکھتے چیتا ہے وہ بولتا ہے منہ چلنا چاہیے بس اتنا گاڑی چلا رہا ہے فیطان بولتا ہے اس کو بیکار اس کو روزہ نہیں رکھنے تو ماوے کھا لیے گٹک کھا لیے روزے سے وہ جان چڑھاتا ہے پان گٹک جو زیادہ کھاتے ہیں وہ روزہ اس لیے نہیں رکھتے عادت سے مجبورے اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے ہماری یہی دعا اللہ تعالیٰ ان کا اپنا فلو کرم کر بھی یہی کہنا ہے کہ میری محنت زیادہ ہوتی ہے اللہ کا خوف دلوں سے اڑ گیا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا صبح فجر کے لگے ہوئے ہم اپنے کاروبار سے ابا رہے دھوپ کے اندر کام کر رہے, رہے مختلف ہیں لیکن ایک بات تو ایک اسے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر اس ویڈیوز کے بعد جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ویڈیوز بنائی ہے یا جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے اس وقت روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد میں ایک تو اضافہ بتایا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ اب چونکہ بے باقی کا دور ہے تو کھانے پینے کا رجحان بھی بڑھ گیا پہلے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے وہ اتنا مطلب بے باقی کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اب کہتے یہ کہ بارہ ایک بجے جیسے کہ دکانے اور ہوٹلے وغیرہ کھل جاتے بعض شہروں کا تو مجھے یہ بھی علم ہے کہ وہاں شہر میں جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رمضان مبارہ کا مہینہ ہے بالکل نارمل جیسے کہ ہوٹلیں وغیرہ کھلی رہتی ہیں کھلی رہتی ہیں لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم کو باقاعدہ کال آئی تھی اور یہ ہمارے ملک پاکستان کیا واقعہ ہے دنیا بھر کا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے سارے کہ ہر جگہ پر مسلمان کا ان ملک, ملک ہو یا مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہو اور یہ سا ضروری لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا طرح کے دیگر ممالک کی بات کریں اسپیشلی ہم ملک کی بات کریں ابھی ایک علاقے کا آپ نے دیکھا تو اس میں سب سے پہلے تمہیں اپنے ان اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا کہ جو بلا اجازت شرعی روزہ نہیں رکھ رہے آپ کے سامنے ہم نے مزدوروں کا اور اس کا مطلب کیفیت بتائے گا جو دھوپ میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے توفیق کا فرمائے ڈرائیور حضرات کے حوالے سے جیسے مدری پھول میں یہ عرض کروں کہ ڈرائیور جو ہیں وہ نہیں رکھتے ایک تعداد ایسی لگ رہی ہے میں نہیں کہیں ہاں. اب یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دوں اگر وہ شرعی مسافر بنتے ہیں کوئی بھی شرعی مسافر ہے تو شرعی مسافر کے لیے اسلام نے روزے میں رعایت دی ہے یہ اگر وہ فرض روزہ شرعی مسافر ہے اور فرض روزہ نہیں رکھتا تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس کو بعد میں اس روزے کی قزا کرنے کا حکم ہے کہ اس کی قزا ادا کر قزا کر لے اس کی یوں مطلب کہ اسے خالی فارنگ نہیں ہو جائے گا روزہ نہ رکھ کر تو اس کو قزا کرنی پڑے گی افضل یہ ہے کہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے سفر میں کئی سفر بہت آرام دے اور کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوتی لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ شرعی مسافر ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے فرض روزے کی بات کر رہا ہوں لیکن بعد میں پھر اس کو اس کی قزا کرنی پڑے گی لیکن یہاں پر نارملی طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ قابل غور ہے ایک کالر بتا رہے ہیں کال آئیے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نا... السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام نا مزمل ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں हाजी साहब आज कल ये देखा गया है कि दोहर की नमाज पढ़ के निकलते हैं ना तो ये पकौड़े वालों की दुकान पे और ये तंदूर की रोटियों पे रश लग जाता है ऐसा लगता है की आयिंदा सालों में पता नहीं ताकि क्या होगा इतना लोगों का रो, रोजों की तरफ نہ رکھنے کا ر بڑھا جا رہا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا جو ہوٹلیں یعنی کہ تندور کھلے ہوئے پکوڑے اس پہ لائنیں لگ کے پکوڑے بکرے اور کسی کو سمجھاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے یہ وہ بہانے بناتے ہیں کوئی کے کھاتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں اس روزے رکھے نہیں جاتے سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے اس بارے میں ہم اپنے مدنی پھول ارشاد السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ اب دیکھیے یہ تو آپ نے بھی ابھی اپنی کال میں ہمیں بتایا کہ بعض لوگ گٹکے وغیرہ جو سگریٹ یا پان یا گٹکے کے جاتی ہیں ان کے لیے دیکھیں عبرت عبرت ہے آپ تقریباً آپ نے ویڈیوز دیکھی ابھی آپ نے کال بھی سنی آپ پورا سال پان گٹکا کھا رہے ہیں سگریٹیں پی رہے ہیں آخر کار یہ عادت بڑھتی ہے یہاں تک کہ آپ کو فرض روزوں میں وہ رکاوٹ بنتی ہے عام دنوں میں مسجد کی حاضری میں رکاوٹ بنتی ہوگی جب منہ آئے گی تو مسجد کا داخلہ حرام ہے تو اور دیگر اس میں رمضان میں آجائے جائے تو آپ کو وہ پان اور گٹکا اور سگریٹ کی عادت اب چھوڑ کیوں نہیں دیتے یار پان گٹکے سگریٹ اس میں ایسا کیا مطلب ہے مطلب کوئی ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے میدان میں آئے نا کہ ایسی عادت کیوں پال کے رکھے ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی کی طرف ہمیں لے کر جائے بالکل اس سے اب تو آپ کو رک جانا چاہیے اگر آپ اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے فرض روزہ کہ آپ کی گٹکے کی عادت ہے پتی والے پان کی عادت ہے یا ماں تالا کو سگریٹ کی عادت ہے تو یہ درست نہیں ہے بعض لوگ بالکل نہیں رکھ رہے مطلب نہ ان کو پان کی عادت ہے نہ ان کو سگریٹ کی عادت ہے نہ ان کو مطلب کہ گٹکا کھانے کی عادت ہے وہ نہیں رکھتے روزہ نہیں رکھتے بالکل جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہو یہ نہ رکھ کر ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور حرام کر رہے ہیں اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں اگر اللہ ناراض ہوا اور اللہ نہ کر اللہ نہ کرے یہ فرض و روزہ بلا اجازت شریک قزا کرنے کی وجہ سے ہی اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے اللہ نے ایمان برباد ہو گیا ایمان برباد ہو جانا خاتمہ برا ہو جانا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں اللہ تبار تعالیٰ کی ناراضگی یوں ظاہر ہو کہ برا خاتمہ ہو جائے اور ایمان برباد ہو جائے ٹھیک گودام ہے نا گودام مال سے بھری ہوئی گودام گوداؤن اس کو جلانے کے لیے آگ کا گولا نہیں بات ہوگا چنگاری کافی ہوتی ہے ہلکی سی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے ہلکی سی چنگاری لگتی ہے گوڈا میں آ لگ جاتی ہے آگ لگ جاتی تو آدمی گوڈا کو ایک آگ کی چنگاری سے بھی بچاتا ہے ہم اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ہمارا یہ نافرمانی والا انداز یعنی بالکل واقعی میں آپ کو عرض کروں مٹھے پیارے صاحب کہ نافرمانی پر جیسے ڈٹائی ہے اب جو داڑھی نہیں بڑھاتے نہیں بڑھاتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہیں زد آ جاتی ہے ماض اللہ چوٹ کر رہا ہوں زد نہیں آ جاتی بنی رکھتے کیا ہے ماض اللہ اللہ کی نہ فرمانی کو ہلکا جانتے ہو یار خدا کے غذب سے ڈر نہیں لگتا اللہ کے قہر سے ڈر نہیں لگتا دین, دین دہارے آپ مطلب کہ رمضان اور مبارک کی اس انداز سے بھی حرمتی کرتے ہیں دن بھر روزہ ایک تو روزہ نہیں رکھتے بلا اجازت شرح مطلب روزہ قزا کرتے ہیں آپ روزہ نہ رکھنا پھر اس طرح یہ ایک ایک بجے بارہ بارہ بجے جا کر آپ دکان سے سامان خریدتے ہو حالانکہ میری معلومات کے مطابق شاید ہمارے یہاں اس وقت کی اجازت نہیں ہے اتنی جلدی ہوٹلیں کھولنے کی میری جو آخری معلومات ہے ہمارے یہاں شاید قانونی طور پر پابندی ہے لیکن اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے نا قانونی طور پر پابندی تو ہے لیکن بعض رشوت خور قسم کے مطلب کہ کرپٹڈ لوگ جی رشوتیں لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہوں گے اور وہ قانون پر عمل نہیں ہوتا ہوگا اور یہ آپ کو پتہ ہے رشوت خوروں کی کمی نہیں ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے ظاہر ہے کہ یہ مطلب کہ مطلب معاشرے کا گناسور ہے رشوت لینے والا رشوت دینے والا تو دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے اور رشوت کی وجہ سے بہت سارا پرابلم ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ میٹر ہے مگر یہ آیا تو اسی برائی کے اندر نا جو میں موضوع لے کر آیا ہوں اب یہ روزے نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے آپ کی مارکیٹ میں روزے نہیں رکھے رہے آپ کے محلے میں روزے نہیں رکھ رہے آپ نے جو مجھے کال کی وہ سب آپ دیکھ روزے نہیں رکھ رہے اب آپ نے تو کہا جیسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ کو دے یہ انداز اختیار کی آپ سمجھائیں تو صحیح اگر وہ کہتا ہے جناب میں گٹکے کا آدھی ہوں میں پان کا آدھی ہوں میں فلاں آدھی ہوں گرمی بہت بیٹھ کر کچھ روزے کے فضائل بیان کریں اللہ کے فرما برداری کے متعلق کچھ دو متنی پھول دیں محبت اور پیار سے وہ گرہمان پکڑ کے نہیں سمجھانا کسی کو ہر ایک کو پیار اور محبت سے سمجھائیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں انفرادی کوشش کریں نکی کی دعوت دیں پرابلم یہ کہ یہاں ایسا کوئی کر نہیں رہا ہے کریکٹسائز کر رہے ہیں صرف انگلی اٹھا رہے ہیں دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے رشوت خور بھی رشوت کو برا بولے گا بیٹھ کر ساوکار بن کر جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رشوت خور ہے سود کھانے والا بھی بیٹا وٹا کبھی کبھی سود کی ایسی مذمت کرنا شروع کرے گا جیسے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ خود کون سا مطلب کے ایسا کام کر رہا ہے خود تو سود کھا رہا ہے تو اب مطلب کہ جب تک ہم برائی کو برائی کہیں پھر برائی سے خود کو بچائیں اور برائی سے بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی آپ کوشش تو کیجیے دیکھیں آپ نے ہمارے مدنی چینل میں سلسلے دیکھے ہم کوشش کرتے ہیں اب میں صرف اور صرف یہ جناب اس کو ایشو بنا کر میں آپ کو اس وقت اسکرین پہ جناب یہ روزہ نہیں رکھتے یہ روزہ نہیں رکھتے یہ دیکھے یہ دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں ان کو شیطان نے دبوچا ہے میرے اسلامی بھائیوں کو یہ بےچارے نفس کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ کے ان بندوں کے لیے کیا ہم اپنے دل میں کوئی رحم نہیں رکھتے کہ میرا یہ بھائی ہے جو بےچارا روزہ نہیں رکھتا میں اس کو دیکھ کر کرٹیسائز کروں یا اس پر دیکھ کر رحم کروں کہ میں اس پہ فرد کوشش کروں کہ اللہ میرے اس بھائی کو نیکی کی توفیق دے میرے اس بھائی کو روزے کی توفیق دے کہیں روزہ قزا کرنے کی وجہ سے میرا یہ بھائی جانم کی آگ میں نہ جلا دیا جائے میں پناہ دلی جلاؤں گا ٹھیک ہے اس کو مال کی حوث لگ گئی ہے اور وہ مطلب کہ لوگ اس طرح کے وہ سامان بیچ رہے اور یہ روزہ کزا کرنے والا اس طرح بے باقی کے ساتھ روزہ کزا کر بھی رہا ہے اور سامان لے کر کھا بھی رہا ہے مچانوں میں کھا رہے ہوں گے لوگوں سے چپ کر کھا رہے ہوں گے ارے لوگوں سے چپ کر کھانے والا ہو تمہیں خدا دیکھ رہا ہے خدا نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں جس نے ہم پر فرض کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کی ناراضی کی صورت میں کیا کرو گے ہنے آپ غور کیجئے میں ڈر دار... ایک عبرت کے لیے واقع بے کا فضل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا بیمار ہو گیا تو فضل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے سامنے کلیمہ پڑا تو اس طالب علم جو بیمار تھا اس نے کہا کہ میں اس کلیمے سے بیزار ہوں کیا کہا ماض اللہ میں اس کلیمے سے بیزار ہوں یہ کہتے اس کی روح قبض ہو گئی فضیر بن یاد رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا دکھ ہوا چالیس روز تک اپنے گھر سے نہیں نکلے پوٹی اپنے گھر سے نہیں نکلے آخری چالیسویں رات انہوں نے خواب میں اپنے اس طالب علم کو دیکھا جسے لوگ جسے فرشتے گھسیٹے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے اس فرمایا تو, تو میرا ہونہار طالب علم تھا تیرا برا خاتمہ کیسے ہو گیا کہنے لگا مجھ میں تین بیماریاں تھیں نمبر ایک میں چگلی کرتا تھا اپنے طلبہ کی نمبر دو میں حسد کرتا تھا اور نمبر تین سال میں ایک مرتبہ میں ایک گلاس شراب کا پیتا تھا یہ تین گناہوں کی بیماری کی وجہ سے میرا خاتمہ برا ہو گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدھیہ چلے کے ناظرین اس کو یہ تین بیماریاں گناہوں کی برے خاتمے تک لے گئیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ گناہوں کی بے باقی میں سب سے زیادہ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ گناہوں کی بے باقی ہے اب گناہ پر بے باک مت بنو جب کوئی سمجھاتا ہے کس کے لیے سمجھا رہا اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے یار نماز پڑھو یار روزہ رکھو یا اللہ کی نافرمانی مت کرو یار گانے چھوڑ دو یار فلمیں چھوڑ دو یار ہر دھرمی چھوڑے یار زد چھوڑ دیجیے آ جائیے افسوس ندامت افسوس تو ندامت نہیں تو جاتی رہی نا یہ ہر کی وجہ سے ارے جی نہیں کرتے نہیں روزہ رکھتے نہیں نماز پڑھتے ماض اللہ اس طرح کی جٹھائی کرتے ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اللہ نہ کر اللہ نہ کرے اللہ کر اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا مر جائیں گے جی ہاں ڈرا رہا ہوں جی ہاں واقعی واقعی میں ڈرا رہا ہوں ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں بلے کوئی کتنا ڈرا تھا رہے ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں رشوت لینے والا رشوت تو میں رشوت دیے جائے رہا ہے ڈرتا ہی تو نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرتا برے خاتمے سے نہیں ڈرتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف فرمائے آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد نعیم اظہر کابلی اثرا سے بات کر رہا ہوں میرا نگرانی شبہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ رکھنے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ تو فارغ ہوتے ہیں آپ تو کوئی کام نہیں کرتے ہم تو دن رات کام کرتے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے اگر ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات بہت سخت کام کرتے ہیں اور اکثر یہ توجیب و غریب سیچویشن ہے کہ جب ہم بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ خاطی ہوتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک یہ مہینہ آیا ہوا ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے آج ویڈیوز دکھائی ہیں ان کی ہم نے آج ویڈیوز دکھائی ہیں ان کی سخت محنت کرنے والا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں ڈرائیور بھی ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں محنت کش ہیں دھوپ میں کام کرتے ہیں ویگنوں میں گھومتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں ہم نے ان کی ویڈیوز دکھائی ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام ہے تو روزہ رکھنے کی اگر اس سے وہ کام نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ تو رہے نا اگر کو کوئی, کوئی سخت کام ہے تو آپ اپنے کام میں تقسیف کریں کچھ کام میں نرمی لائیں تو دو پیسے کم کما لیں گے لیکن رمضان کا فرض روزہ تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی نا مطلب ایسے بہانے کیوں بناتے ہیں آپ اللہ کے حضور کیا یہ جواب دے سکیں گے نہیں نا کیوں ایسا بہانا بناتے ہیں جو اللہ کے حضور شرمندہ کرتے ہیں میں امید کروں گا کہ مجھے آپ کے ایس ایم ایس ملیں گے ٹھیک آپ نام نام لکھیے گا آپ کے ایس ایم ایس ملیں گے آپ کی مجھے کالس ملیں گی بلے آپ اپنی پہچان مت دیجیے گا کہ جس میں ہو کے ہم روزے نہیں رکھتے تھے لیکن آج کے بعد ہم روزے رکھیں گے پلیز ہاتھ اپنی قبر و آخر پر رحم کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ قزا کرنے کی عادت روزہ نہ رکھنے کی عادت بلا اجازت شرعی جہنم کی آگ میں جلا دے یقین مانی روزہ اتنی بڑی پیاری عبادت ہے کہ روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قبر میں جب عذاب مردے کے قریب آیا تو روزہ اس کے آگے آ گیا اور اس کو اس پر عذاب نہیں آنے دیا کسی کے آگے نماز آ کسی کے آگے سٹکا آ گیا لیکن دیکھیں روزہ آگے آیا رمضان کے روزے آگے آگے اس کے اوپر عذاب نہیں آنے دیا یہ رمضان کے روزے ہمیں عذاب قبر سے بچائیں گے اور اگر ہم رمضان کے روزوں کی قدر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے اللہ نہ کرے نزا کی نزا میں ہم پر مطلب کوئی پریشانی آ جائے پلیز میری بدنیتی جائے اے روزہ قزا کرنے والو پلیز روزہ رکھیے ہمت کیجیے اللہ آپ کو اس کے لیے مطلب اس کی آپ کو بہتر جزا آتا فرمائے اور جو اس طرح کھلاتے پلاتے رہتے ہیں آپ سے بھی میری مداح جائے رحم کیجئے کمانے کا ٹائم آئے گا ایک وقت آتا ہے تب کھولئے گا تاکہ لوگ افطار کے لیے سامان لے سکیں تھوڑا آپ بھی تعاون کیجیے ان شاء اللہ تعالی بہتر آ جائے گی چلے کال لیتے ہیں علیکم ورحمت السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمت محمد عرفان اختاری مرکز غزہ لاہور سے بات کر رہا ہوں جی آج کل جو لوگ ہیں وہ 80 فیصد جو لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے صرف 20 فیصد لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو دوسرا یہ میرا پوچھنا یہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان دن کو نان پکوڑے ٹکی وغیرہ جو کھانا وغیرہ بیچتے ہیں کیا ان کو ان کی جو جی کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں مدنی بھول چالت سمائی ہے. اور دوسرا میں جس میں ہوں تو میں ان کو روک سکتا ہوں ان کی دکان وغیرہ بند کروا سکتا ہوں میں مجھے رہنمائی علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان سے ہم تعاون مانگیں گے کہ وہ تعاون کریں اور جو قانون ہے قانون پر عمل کریں میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ اتنے بجے سے پہلے یہ پکانے وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی شاید دکانیں نہیں کھولی جاتی ہوں گی پہلے اس کا قانون تھا اب بھی اگر کوئی مطلب معلومات ہو تو مجھے بتا دیا جائے کہ ہاں ایسا کوئی قانون ہے تو قانون پر عمل تو کروانا پڑے گا اگر واقعی ایسا کو اصول ہے اور اگر کوئی ایسا ذمہ دار آدمی ہے جیسے آپ نے کہہ رہا ہے میں سٹی نازم ہوں تو اگر آپ کی ذمہ ایسا آتا ہے اور اسے قانون ہے تو اس کے اوپر قانون میں شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو امپلیمنٹ تو کروانا پڑے گا میں تو ان سے تعاون کی مد الجا کر ہی رہا ہوں جو اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں کہ برائے کرم برائے کرم برائے کرم اب بھی اگر روزے نہیں رکھتے تو اب بھی روزے رکھیے اور آپ لیٹ کھولیے تاکہ دیگر لوگوں کے لیے ایک سپورٹ پیدا ہو کے چلو روزہ رکھ لیتے جیسے کہ ابھی ایک شخص نے کہا بھی کہ اگر یہ لیٹ کھولے تو اگر ایک شخص کو پتہ ہی ہے کہ جناب وہ کچھ ملے گا ہی نہیں تو وہ اس بانے بھی روزہ رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیقہ فرمائے آپ بالکل نیت کر لیجیے کہ اب روزہ نہیں کریں گے اور اب جو روزے قزا ہو چکے ہیں رمضان و مبارک کے بعد ہم ان روزوں کی قزا بھی ادا کریں گے قزہ بھی اس کی پوری کریں گے اور آئندہ ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا پلیز ہمت کیجیے اللہ اللہ طاقت دینے والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت پاؤ گے تو پریشان مت ہوئی آپ رکھے تو صحیح اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور کوئی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ جو ہے روزہ بھی پورے رکھتا ہوں لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے گٹکے کے بارے میں فرمایا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں گٹخا بھی کھاتا ہوں لیکن روزے کے بعد زیادہ فرازی کے لیے بھی ہے کہ منہ سے مہک بھی آتی ہے کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھوڑ نہیں پاتا تو اس کے لیے کچھ مبنی پورے شرط دیکھیے آپ چھوڑ نہیں پاتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گٹکا کی گٹکا یا سگریٹ اس طرح کے جو ٹوبیکو آئٹمس ہیں یہ کہیں اپنی جگہ بناتی ہیں کھاتے ہیں نا تو اس کی ایک جگہ بنتی رہتی ہے اور جب ہم نہیں کھاتے نا تو وہاں سے ایک ریکال ہوتی ہے مجھے گٹکا دو یا مجھے شاید وہ اپنے سگریٹ دو یہ وہ اب وہ چیز وہ وہاں پر آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں تو وہاں وہ اور یہ اسٹرانگ ہوتی رہے گی اس کی جو نیڈ ہے اس کی جو ریکارڈ ہے سسٹم ہے وہ اور اسٹرانگ ہوگا اور طاقتور ہوگا اور اگر آپ اس سے یہ چیز روکیں گے تو وہ مانگے گی مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے وہ جگہ ختم ہو جائے گی آپ کو وہ فور دا ٹائم بینگ ایک ٹیمپریڈ طور پر آپ کو پرابلم ہوگی دیکھیں ایک عادت بری پڑ گئی ہے بری عادت نکالنا یہ مشکل کام ہے یہ یاد رکھیے گا بری عادت نکالنا ایک مشکل کام ہے کہ اس میں نہ تو شیطان کی زبردست ریزسٹ ہے ایک وہ پریشر ہے لیکن اگر آپ ہمت کریں کوشش کرو رمضان میں دیکھیں آپ کو ایک ٹائم ملا ہے بارہ پندرہ گھنٹے تک آپ نہیں کھا پی رہے ایک سپیس ملے سے فوراً فائدہ اٹھا لیجئے اب آد کمبوں میں شادہ رمضان رہ گیا ہے یہ اس رمضان کو اپنی بری عادتوں کے چھوڑنے کا ذریعہ بنا لیجیے ہجے ہجئے کب اور ہمت کر کے آگے آئیے اور بس نیت کر لیجئے کہ بس میرا نا روزہ چھوٹے گا اور میں نے الحمد یہ بری عادتوں سے بھی جان چھوڑا لی ہے اللہ اللہ آپ کو ہمت عطا کرے میرے تمام عاشقہ نے رسول کا اللہ ہمت دے اور بس ہمارا روزہ کا زانہ ہو اللہ کی توفیق سے ہماری کوئی نماز بھی کا زانا ہو ہم نیکی کی طرف رہیں اور برائی سے بچتے رہیں کال سنائیے سلام علیکم ورحمت <تصوح> علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا میں محمد خرم رضاثاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے ابھی کو فرما رہے ہیں تو اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ یار رمضان مبارک کا مہینہ ہے آپ نہ کھائیں پیے ہیں تو وہ کہتے کہ روزہ میرا اور میں رب کا معاملہ ہے آپ کون ہوتے منع کرنے والے اس کو کیا سمجھایا جائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور کوشن آئیے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں نام ہے میرا اور عمران بھائی کو یہ جواب دینا ہے کہ تقریباً لوگ روزہ نہیں ہی رکھتے جب ہم پوچھتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا کہ ہم سے روزہ رکھ... نہیں... ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہی ہم سے برداشت نہیں سکتے. ہوتا ہم کام کے سسٹم اتنے مشہور ہوتے ہیں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے یہ میرا سوال ہے نہیں یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے سب رکھ ہی رہے نا آپ ایک مطلب کو اسے الگ سے تو ہے ہی نہیں رکھے نہیں آپ کو مارکیٹ کے اندر دیکھیے یہ ایک نفس ہے شیطان کا بیکابا ہے آپ آج نیت کرو یار کہ میں کل روزہ رکھوں گا چلو جو نہیں رکھتے نا آپ رکھے تو صحیح اور اللہ کی رحمت آپ رکھتے چلے جائیں گے اور رکھنا ہی پڑے گا اور دوسری بات یہ جو جنہوں نے آپ کو جواب دیا کہ روزہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے دیکھیے اس کا جواب ہے یہ ایک بات یاد رکھ میرے پیاروں میٹھے اس بھائی ہمارا کام پہنچانا ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے آپ نیکی کی دعوت دیں اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا مطلب ناز جملہ کے بھی دیتا ہے اور آپ کو ایسا یار کیسا جملہ کیوں کہہ دیا آپ دل بڑا رکھیں غصہ بھی نہ کریں اس کو ڈانٹے جھاڑے بھی نہ آپ نہیں دی دیکھتے بات ہوگا یار نماز کھیلے چلو یار میں نہیں چلتا میرے کپڑے صحیح نہیں ہے میں یہ صحیح نہیں ہے یار جانو تم اپنا کام کرو آپ اپنا کام ہی تو کر رہے ہیں اب نیکی کی دعوت ہی تو دے رہے ہیں بس مطلب آپ نکی کی دعوت دیتے رہے ہیں. اس میں بالکل کوتا ہی نہ لائیں اور محبت کے ساتھ نربی کے ساتھ، نکی کی دعوت دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے فرق آ جائے گا اب نکیت عموماً فرق پڑتا ہے بلکہ قرآن تو ہمارے واضح تو وہ فَإنَّ ذِكْرَةً مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے میرا حسن زن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آج بھی تو کل کے سلسلے میں یا پرسوں کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے کہ گٹکے والے پان والے طرح طرح کی برائیوں والے پتنگ اڑانے والے سب چھوڑ رہے ہیں نا چینل دیکھ کر چینل میں ہم ڈائریکٹ تو بیٹھے نہیں ان کے ساتھ بس ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے یہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یار اگر یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں میں بھی اللہ کی عبادت اس کسرت کے ساتھ کروں گا میں بھی برائی سے بچوں گا میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں بس رمضان چاہ رہا ہے بس میں اپنی عادت درست کروں گا ہوتے کو ان اللہ تعالیٰ ملیں گے ایسے تو مجھے امید ہے کہ ایسے کالس آئیں گی ایسے میسیجز آئیں گے کہ ہم نے الحمدللہ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اور ویسے بھی اگر اللہ قبول کر لے تو بولنے کا ثواب تو ملے گا نا کہ جو مطلب کہ اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں ان, کی ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر کلمے پر ایک سال کی عبادت کا عطا فرماتا ہے اور جہنم کی سزا دینے میں اللہ فرماتا جہنم کی سزا دینے میں حیا آتی ہے جو نکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں اب ہمت ہی کیجیے اور جو سستی کرتے ہیں میں دوبارہ ان کو ڈرانے کے لیے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کسی قوم میں رسپیکٹیبل جو لوگ ہیں موززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے تو آپ پلیس تھوڑا سا فاورڈ آئیے اور روکیے ماں اپنا کردار ادا کریں سیٹ لوگ اپنا کردار ادا کریں اور دیگر جو ذمہ دار اپنا کردار ادا کریں ہر کوئی اپنے حساب سے اس نیکی کی دعوت کو عام کریں اور ہم کوشش کریں یہ سال بھی ہم جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کو روزہ رکھوانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کو ایسا پورا سال کی دعوت عام کریں کہ نمازی اور روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے انشاءاللہ نفلی روزہ سال بھر کچھ نہ کچھ رکھتے رہیں گے تو ان شاء روزوں میں مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی ایک اور کال سنائیے اس کے بعد چلتے ہیں میرے لیے سنت کی طرف علیکم علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علی ہے ترسی سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ ماشاء بہت پیارا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ آپ باہر کھانا کھاؤ گے یا کھانا مطلب روزہ نہیں رکھو گے جب ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا اس وقت کی بھی یہی تھی کہ روزہ نہیں رکھو گے تو آپ کو پولیس والے اٹھا کے لے جائیں گے یہ ہوگا اور روزہ نہ رکھنے والے تو پولیس والے اٹھا جاتے ہیں دکانیں بھی نہیں کھلتی تھی ایسا ایسا ایسا ٹرین ہو گیا کہ اب تو پورا تقریباً کراچی میں جو چاہے ماضا اللہ روڈوں پہ سگریٹیں پیتے پیتے لوگ رہتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں اب تو بالکل بے باقی ہو گئی تو آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کو آسانی اور اکڑ ترین پتا کریں اور اپنی خاص گاؤں سے نواز گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک قید دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبر کہیں اٹھانے والے جو پہلے تھے نا اب وہ رشوتوں لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں اس کا کیا حل نکالیں نیکی کی دعوت چاہے رشوت دینے والا ہو روزہ چھوڑنے والا ہو نماز چھوڑنے والا ہو یا دیگر برائیاں کرنے والا ہو میرے پیارے اسلامی بھائی ہو آپ بتا دیجیے ہمارے پاس نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے سوا اور کیا راستہ ہے اور یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں اور آپ کا زن غالب ہے سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا اب نیکی کی دعوت دینا اور اس کو برائی سے منع کرنا واجب ہو گیا اب نہیں دیں گے تو ہم بھی گناگار ہوں گے تو نیکی کی دعوت دیجیے چلیں امیر سنت کی طرف ڈائریکٹر صاحب اوکے چلیں اپنے باپا کی بارگاہ میں چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ